وصلت منها زوجها وبط منهما رجالا كثينا ونساء واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولنا السبيدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ضنوبكم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 فعوذ بالله السميع لدين من الشيطان ودين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فانشوا في مناتبها وخذوا من الردق وإليه النشور مهتنا الصعامين بدرغاندين مولوان ساقيو لصورة الملك, الملك في آيات دلاواتي ليه جو آج خطبے کا اپنا عنوان اور موضوع ہے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ رزق حلال حاصل کرنے کے لیے محنت کرے اور قد و کاوش کرے انسان اپنی محنت مزدوری اور مشقت اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے اور اسی حلال رزق کو اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرے اس نام میں یہ بڑا اونچا مقام و مرتبہ اور بہترین عمل ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے کما کر کے کھانے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا عادی اور متحمل ہو سکے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ایسے لوگوں کی بڑی طبیعلت بیان کی ہے رب العالمین قرآن پانچ عشائت فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ہی نے اپنے صدر و ترنگ سے یہ زمین تمہارے کام کے لائق بنا دیا ہے نہ بہت نرم بنایا کہ چل نہ سکو نہ بہت ہی سخت بنایا کہ اس پر تم ٹھہر نہ سکو اور پھر اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ہر قسم کا رشک کسی زمین پر رکھا ہے رب العالمین سب صوفی بنا کی اس لیے اب تمہارا کام یہ ہے کہ رشق کو بھونجنے کے لیے رشق کو تلاشنے کے لیے محنت مزدوری کرنے کے لیے حلال رزق کا انتظام کرنے کے لیے تم زمین پر پھیل جاؤ کے پھرتے رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریمہ نے اس بات کو وعدے کر دیا کہ رزق کی آمد اور رزق کا انتظام زمین پر محنت مزدوری کرنے جھاپ دوڑ کرنے تجارت کاروبار اپنانے ہی کی وجہ سے انسان کے لیے رزق کا دروازہ کھلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سناتے ہیں ہر صحیح بخاری و مسلم کی روایت حضرت نقد ابن کریب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت مزدوری اور اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کما کر کے کھانے ہے کہ رسبت گلا کے نبی رہس نے فرمایا ہے اے لوگوں سب سے بہترین رشک اگر تم میں سے کوئی انسان سب سے بہترین رسک اگر کھاتا ہے اس رسک سے بہتر کوئی دوسرا رسک نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے اب مین آئی آپ نہ مین اسے چاہیے اپنے ہاتھ اور محنت سے کما کر کے کھائے اپنی کمائی اپنے ہاتھ سے اپنی محنت اور مشقت کے ذریعے جو انسان کما کر کے کھاتا ہے نبی رہتے اس سے بہتر سے انسان استعمال نہیں کرتا پھر نبی رحت نے مزید رنگت دلانے کے لیے رشتہ فرمایا کہ وہ انبی اللہ داود علیہ کام ہے یہ من عمل نبی اور اللہ کے نبی داود علیہ اللہ کا نبی نے تمام عبدیہ اردو چھوڑ کر کے اس حدیث میں حضرت داؤد کا نام لیا فرمایا إن نبی اللہ داود علیہ اسلام بھی اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھایا کرتے تھے داؤد السلام کا تذکرہ کیوں کیا تمام ہم دیا کے ربا حدت داؤد رہا خصوصیت کے ساتھ نام کیوں لیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داود علیہ السلام کو رسالت اور مبوت کے ساتھ تھا دنیا کا بہت بڑا بادشاہ بنایا تھا اور پہنا کن لا لاپرمتے ہم نے بہت بڑی بادشاہ جن کو دیا تھا حضرت داود اور ان کے بیٹے سلدار علیہ السلام یہ دونوں ایسے نبی گزرے ہی ہیں کہ اللہ تعالہ نے دونوں نعمتوں سے نوازا تھا <سؤال> کہ ایک طرف تو نبی اور سول و پیغمبر تھے اور دوسری دار وقت کے بادشاہ بڑے بادشاہ تھے ملک عظیب اللہ نے فرمایا جنوں ان کو ہم نے ملک کے عطا کیا تھا ہر چیز ان کے لیے مہیا تھی لیکن اس کے باوجود نبی علیہ راہ فرماتے فرما ہمارے بھائی دارود نبی اللہ تھے وہ حکومت سے وزیفہ لیکن کے نہیں کھاتے تھے اپنے ہاتھ سے کما کر کے اپنے رشتے کا انتظام کرتے تھے اور وہ بھی کی. کیسے حسن اللہ تعالیٰ حسن اللہ تعالیٰ الم نام ہے اللہ تعالیٰ ماتے ہم نے اپنے نبی داؤ کے لیے لوہوں کو بالکل موم کی طرح نرم کر دیا تھا سخت سے سخت لوہا اپنے ہاتھ پکڑتے تو موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا جو چاہے اس سے بنائے وا ہو سرا سر ابو <خَلَبُوشِن> سنگھ اس لیے جنگوں کے اندر زرا پہ جو پہنی جاتی ہے اللہ پماتے ہم نے اپنے نبی دارود کو زرہ بنانے کا علم دے رکھا تھا وہی لوہے کی زرہ اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے اور اسی کو پیش کر کے اخاتے تھے اور اپنی اہلویار کو کھلایا کرتے تھے اسی لیے نبی رہا شاہ حضر داؤد رہا شام کا تذکرہ کیا کہ بہت بڑے مالک تھے دنیا کے اور بہت ناول دولت اور خدا ان کے پاس تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھانے کرنے کا کام مرتبہ ہے کہ نبی اللہ داؤد رحا شن ساری تعمتوں کے ہونے کے باوجود بھی محنت کر کے اپنے ہاتھوں سے کما کے کھایا کرتے تھے بولا کہ اشارہ کیا کہ اب بھی آ رہی مصطف کی سنت یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری اور اپنے ہاتھوں سے کما کر کے کھائے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام فل امام احمد بن برحم الرحمۃ اللہ نے نقل کرتے اپنی مصرت کے بسنا بے صحیح حضرت بن الحدیذ رضی اللہ وار حدیث کرایل سیلن سب سلم نبی ریس واسن سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کا سب سے بہترین کسب سب سے بہترین کمائی آم نبی کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے آپ نے ساتھ روایا آباد کسب الرجول ابن الرجول بے عزیز سب سے بہترین شریعت آمدنی ہے آپ نے ساتھ روایا کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھائے اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھائے وہ کلو پر مبرور اس کے بعد ہر وہ تجارت جو شریعت سے سنو سنو سمجھتا ہوں خود بہتر نہیں بات پوچھوں گا یا آپ نے ساتھ روایا وہ کل پر مبرور پل پر برور الفار تجارت جو شریعت کے مطابق ہو حلال کاروبار حلال تجارت یہ دوسرے نمبر پر شریع آمدنی جو ہے وہ حلال تجارت اور حلال کاروبار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ بھی بہت ساری آدمی میں لوگوں کو رقب دلایا کہ آدمی بیس کر کے نہ کھائے چوری کر کے نہ کھائے رشوت کو لے کر کے نہ کھائے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بتائے گھروں پر بوجھ بن کر کے زندگی نہ گزارے ہر آدمی کوششیں کرے کہ اپنے ہاتھ سے اپنی محنت اور مزدوری سے کما کر دکھائے انسان جب اپنے ہاتھ سے اپنے محنت اور مزدوری کے ذریعے کمائے گا جب مشغول ہوگا تو بہت ساری خراثات بہت ساری برائیاں بہت سارے منکرا فضول کام پرواز کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا اور اگر انسان محنت مزدوری نہیں کرے گا بیٹھ کر کے کھانے کا عادی ہوگا تو دن بھر بیٹھ کر کے غیبت گھر چگلی شکوا شکایت نایابی اور کچھ نہیں تو ٹی وی کھول کر کے فلمیں دیکھتا رہے گا یہ ساری سہولست اس وقت آتی ہے جب انسان بیٹھ کر کے کھانے کا عادی ہو جائے اسی طرح سے انسان اگر اپنے ہاتھوں سے کھا کے کما کے کھاتا ہے اس کے میں خوباری ہوتی ہے معاشرے میں اس کی ایک عزت ہوتی ہے مرتبہ ہوا کرتا ہے بخاری و مسلم رحم اللہ نقل کرتے ہیں نبی رہے صاحب شان صاحب رمایاں مرد مومن تمہارا ایک مسلمان بھاری اپنے اپنی رسی ہے اور چلا جائے پہاڑوں پر اور جنگلوں میں لکڑیاں توڑ کر کے لائیں اپنی محنت سے اپنی مسقت سے لکڑیاں توڑے لکڑیاں اکٹھا اچھا کرے اور لا کر کے بادار میں دیکھ کر کے اس سے اپنے رزق کا انتظام کرے خیر اللہ الناس اس کے لیے بہتر ہے اور یہ بہتر ہے اس سے کس کے مقابلے میں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا پھرے اللہ تعالیٰ سوال کرنے کے سب کو بچائے ایمام مبوز رحمت اللہ نے اپنی سنن کے اندر صحیح رضی ہملہ تارا نو روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ربی الحیح خان کی مرضی سے میں چاہیے تھی ایک نوجوان آیا اور آنے کا بعد سوال کے یار رسول اللہ ہمارے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے ہمارا کوئی کام دندا نہیں ہے برا مہربانی آپ اپنے طرف سے ہمیں کچھ دے دیں تاکہ میں جا کر کے کھاؤں اور اپنے ہرویال کو کھلاؤں نبی نوی رہے پراپنا نے دینے کے بجاج پوچھا حل فی بیٹی کا تمہارے گھر میں کچھ تو ہوگا لا یا رسول اللہ ہمارے گھر میں نہ بیوی بی کا زیور ہے نہ سونا چاٹی ہے نہ درہم و دینار ہے نہ ماں و دور ہے ہمارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے آپ نے ساتھ میں کچھ تو گھر میں ہوگا اس نے کہا یا رسول اللہ انسان ہمارے گھر میں دو چیزیں ہیں ایک کام پڑا ہوا ہے چھوٹا تھا اس کو اوڑھ لیتا ہوں اور اسی کو پچا دیتا ہوں یعنی ایک ہی کمبر گھر میں ہے اسی میں نم بس ہوں بڑھتا وقت کہاں ونست تو بات با بس اور فصل ایک کمبل ہے ہمارے گھر میں اسی کمبل کو بچھا لیتے ہیں اور آگے کو ہم اوڑھ لیا کرتے ہیں ایک تو کمبل ہے اور دوسرا ہمارے ہاتھ کا بہت ہا میرے پاس چھ پیارا ہے ان دونوں چیزوں کے علاوہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے غریب انسان تھا نہ میرے سرتا نے فرمایا کہ واپس جاؤ میں نہیں دوں واپس آؤ اور اپنے گھر سے وہ کمبر اٹھا کر کے لاؤ اور کمبر اور پیالہ لے کر کے آؤ بھگا ہوا گیا مسکی میں ڈالا اور اپنا اپنی کمبر اور اپنا پیالہ لے کر کے آیا نبی ریسوس کے حوالے کر دیا نبی نوی ریسوس نے دونوں کو اٹھایا کمبر کو پیا لے کو لوگوں کے بھرے گھر میں پوچھا گئی لوگوں تم نے کون انسان ایسا ہے جو ہم سے یہ کمبل اور پیارا خرید لی ہاں اور یہ کمبل ہم سے خرید لی خریدوں گا لگ رہے کا تو سال اس کو نہیں کیا میں ایک سلام تو اس نے بولی بولی ہے اس کے علاوہ اس سے زیادہ کام دے گا ایک صحابی کریں گے اور میں دو ترحمان دوں گا آپ نے ساتھ میں اس کے بعد اور گوڑی لے گا جب گوئی دو تران سے زیادہ دینے کے لیے تیار نہ ہوا تو آپ نے دونوں چیزیں گندر اور پیارا دو تیان اس سے لے کر کے اس صحابی کو دونوں چیزیں تم لے کے ناؤ پھر اللہ یہاں کریں میرے نے مسکیل بلایا اور دو گرہن سے اور میں سنو یہ دو گرام ہے اس طرح رہے گا دیکھا یہ دو तुम्हारे تمہارے پاس ہے ایک گرحام پہ جاؤ اناج اور گندا خریدو کھانے پینے کا سامان خریدو اور اپنے پہلوان دیجو وہی دل آسانے کا دور ہے اور دوسرے گرام سے جاؤ تمہاری خریدو میرے پاس لے کر کے آؤ بعد ایک ادار اور گنا خریدو بازار سے اپنے گھر میں لے کے رکھو اور دوسرے ترام سے پجاری خریدو اور میرے پاس لے کر کے آؤ شاہ ساتھ ساتھ کا حکم ہے ایک سے سامان خریدا کھانے کا پینے کا سبزی دال چاول جو بھی ہو سکتا تھا لے جا کر گھر میں ڈال دیا اور دوسرے سدھانت سے کھاری خریدی اور لے کر کے نبی ریفاس کے پاس آئے مالک رضی اللہ تارا روپ گئے دے, دے وہ بے چارا مشکل کڑھاری خرید کر کے ہاتھ میں ٹانگے لے کر کے آیا اس میں لکڑی نہیں لگی ہوئی تھی نبی ریفاسان کو آپ نے فوراً لوگوں سے لکڑی منگائی اور اپنے ستارک تھی اس نے لکڑی چٹ اور اس کو دیا تھا اور کر کے جاؤ ازا ہاں ازا ہاں لو اے ہم یہ کھاری لو اور سیدھا نکل جاؤ تم جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور لکڑیاں, کاٹو اور لکڑیاں کاٹ کر کے بازار میں بیچو اور پندرہ دن کے پہلے پہلے تمہیں میں نہ دیکھوں کہ اللہ ہو یہ ایسا مار کی مدد ہمارے فرمایا پندرہ دن کے پہلے پہلے تم ہم کو کہیں نظر نہیں آنا لکڑیاں کاٹو اور مندروں میں جا کر کے لکڑیاں جمع کرو اور پادار کر کے بیچو جبیر ابھی نبی اللہ تعالیٰ پندرہ دن گزر گئے پندرہ دن کے بعد چونکہ اللہ نے فرمایا تھا پندرہ دن تک تم کو کہیں گھومتا ٹہلتا پیسہ ہوا نہ دیکھو پندرہ دن گزر جانے کے بعد آیا سستا اللہ کے رسول دو گرہم تھا ایک گرہم آپ نے دیا تو سامان خریدے گھر میں جا رہا تھا اور دوسرے گرہم سے پھاری خریدی آپ نے جنگل میں بھیج دیا ہفتے بند لکڑیا فری میں جنگل میں ملتی تھی کاٹ کر کے لا کے بھیجتا رہا اس وقت ہمارے گیم میں دس گرام ہے ہمارے پاس کھانے پینے اور سارے سماجات کو پورا کر کے بعد اب ہم دس برہن ہمارے چیئر میں کچے ہوئے ہیں نبی رہتا ہے اب ترا بتاؤ کیا تمہارے لیے کیا بہتر ہے یہ دس برہن پورے پندرہ دن کے اندر دس برہن کی بچت تھی نے کر لیا ہے یہ بہتر ہے کہ تم مارک مار کر وہ وہ سوار کرتا ہے لوگوں سے آستا پڑے اور سمان کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کو کر دی یہ نشانی ہو کہ یہ انسان رکھنے کے باوجود محنت مزدوری نہیں کرتا اپنے ہاتھ سے نہیں کماتا بلکہ کیا دیکھ کے کر نہیں گزارتا ہے یہ سماج کرنے والوں کی نشانی ہوتی کہ قیامت کے دن ان کا چہرہ دخلی ہوگا آپ سے میں فرمت یہ رشتہ کی زندگی بہتر ہے یہ رشتہ کی زندگی بہتر ہے کہ کیا مت کے بن تے اور کی بنا پر چہرا چہرہ کچھ بھی ہو اور سارے دوست ایسے ہو کہ یہ دیکھ مادرے والا انسان ہے تہوستی طاقت صلاحیت رکھنے کے باوجود اس نے بہت مصوری کر کے نکھایا کر اپنا پیسہ بنا رکھا تھا بہتر ہے سر آپ نے قیامت کی رسوائی کی قیامت کی سنگ سمجھی آپ نے بچا لیا اور ایسا مزہ بنایا ہے کہ ہم جب گریبوں تو بھی چھٹکا کر کے ان کے گھر کا خرچہ چڑھا سکے نبی ایسا تم رسا کا یاد رکھو یا مسالہ دو سوار کرنا صرف کسی کتنے کے آدمیوں کے لیے دائر ہے اور کسی کے لیے ٹھیک مانگنا دائر نہیں نمبر ایک لذی فقر مد کے لیے ایسا فقیر محتاط اکاش ہو جو کمانے کے لائق مزری کے لائق نمبر لذی فور اویل یا اتنا اس کے کر چکا ہو کہ قرض ادا کر دے کےقت نہیں ہے نمبر تین ادیمین یا اس کے اوپر سیت کا لاگو ہو گئی ہو اور سیت ادا کر سکتا ہو تو سیت اکٹھا کرنے کے لیے کسی سے کر سکتا ہے تینوں کے آواز کسی کے سوال کرنا جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام دو کو اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کرنے اور کھانے کمانے والا بنائے ہم کو اللہ تعالیٰ کسی کا بہت نہ بنائے اب لا آباد شکر اللہ من بالکل معیار الحمد للہ وسلام البادی رسوا رسل میری سوار بڑی مسور دِس نے دیکھی اے لوگوں لو این تم کب تل ابھی اکتو نہیں لم کما تردو تب تان لو سما کر رہا آپ نے اے لوگوں صحت تندرستی کمانے کے لائق تو لو دوست اگر تم صحیح مانو میں اللہ تعالیٰ کا توقع کر لو کسی دینے والا اللہ ہے ہم محنت کرو تو کوشش کریں بھا تو کرنا ہمارا کام ہے تو ہم نے ساتھ لوایا جس طرح سے پرندوں کو اللہ تعالیٰ رشک دے گا دیتا ہے اگر تم محنت کرو تو تم کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور کا عطا کرے گا Flu, جو اللہ تعالی ہٹانا رکھتا ہے ان سب سے سبق سیکھنے پر جا کر تم نے نہ تمہارا نہ ہی اللہ کا سبق تمہیں یا انہیں تم کم کروں کو بڑا دیکھو ان کے پاس کوئی کمپنی نہیں ان کے لیے ان کے لیے کوئی نہیں ہے صبح میں رہتے ہیں لیکن صبح تمہارے اتنا دیکھو سبھی انسانوں سے پہلے پوندر اپنے دور ڈنے کے لیے باہر نکل جاتے اللہ کے نے شاس مار اللہ تعالیٰ کی سات پر پرورکر کر کے رشت حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو پرانا عجیب و غریب معاملہ اپنے ساتھ میں کب دن ویسان کا سن جب صبح جاتے ہیں تو خالی پیٹ جاتے ہیں اور سات کو آتے ہیں تو آپ ہو کر کے ہی آتے ہیں اور وہ بھی ماشاء اللہ کبھی غور کریں دنیا کے اندر ایک ہی مخلوق پرندہ ہے جو دنیا کے سارے لوگ اس کو رشتے سے روکنا چاہتے ہیں آپ کے بعد بیٹھے تو آپ مانتے ہیں یہ روج اناج اگر باہر سوکھنے کے لیے کام دیا ہے کہ یہ بھی بچے کو بیٹھے پرندہ یہاں نہ بیٹھ سکے ساری دنیا کو رشتے سے روکتی ہے لیکن محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی رشتے دیکھ سکتے ہیں اس طریقہ حاصل کرنے کا طریقہ دیکھو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نشہرا حاصل کرنے کی تو فکر رسول اللہ کے بلباخواتے ہیں دہشت مستوری کرو شادی باری کرو تیرہ چو کاروبار کرو آپ نے ساتھ بخاری اور مسلم کی رواج نہ مسلم یا بڑے اور انسان تم محنت مصوری کے ساتھ جو کماتے ہو اس میں اللہ و ثواب رکھتا ہے یہاں تک کی آپ نے ساتھ سنا چی کوری کرنا کو اس پر نام محنت میں سوری کرتے کھیتی لگا کرتا ہے سراب کرتا ہے یا کوئی پودا لگاتا ہے یا کوئی پاٹ لگاتا ہے کوئی ڈیچل یا سلٹے کی سانس یا کوئی کام یا کوئی چاول اگر دل تمہاری عجادت کے بھی آپ نے شاہ تمہارے کھیتی یا تمہارے باغ کا ایک ستہ یا تمہاری فتح کا ایک گانا دکھا دیتا ہے یہاں سب کس پوڑ ہے یا چوپا گھر وہ چڑھنے جب بھی اللہ تعالیٰ تم کو اس کے بدلے سب کے ساتھ دے گا اس لیے تمہیں چاہیے کہ محنت کرو مذمر کرو ہر کمائی کی کوشش کرو تجارت دارد، ہے کاروبار ہے نوکری ہے محنت مزدوری ہے ذراعت کرے جو بھی انسان کر سکتا ہو کوشش کرے تب کر کے کھانے والا نہ بنے اللہ تعالیٰ سب قبل کی توحفی میں دکھا ہے اِنہا آدمی نے جو بیمار ہو ہے جو مقروف ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض ادا کرا دے جو پریشان ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کر دے جو بے روزگار ہے اللّہ تعالیٰ انہیں فلاد ہوتی وہ چیز لگا دے اندمی جو کمر و میں ہے ان کو توجید و سنت کو لگا دے دی، جو تین شیزور ہے اللہ تعالیٰ انہیں تین کے قریب کر دے جو بھولے بھٹکے ہیں اللہ کو ہدایت کو اللہ فل نلمکنی بلکمین بل مسلم نہ بل عباد الله رهبكم الله ان الله يأمر بالعدل والإهسان وإيقاء بالقربى وينهاء الفهشاء والمكر يعدكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ونروه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اكبر